بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کی یہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانات تم پر پڑی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندک سے اور بچوں جھوٹی بات سے